کی. یہ نہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے جس کی جتنا طاقت ہو سکتی ہے وہی وہ بیٹھے رہیں وہی بیٹھے رہے, ہیں وہ, ہی بیٹھے رہے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس دے دینا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا کیونکہ چیز صاحب پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے گھر کے وہ خوش ہو رہے ہیں دشمن گھر کے اخراجات بھی ہیں تو بعض میں نے سنا ہے کئی کس جگہ سے لوگوں نے پچاس بیس تیس اس طرح آپس میں بانٹ کر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 ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اور بے وقوف بھی ہے وہ ایک عورت بیٹھی تھی کیونکہ جب تک کسی سے جانی مالی کوئی نقصان سرزد نہ ہو وہ مجرم کفر کے قانون میں بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ ظالم کیسے ہے تو آپ نے ایک عورت جس کی بیٹی کا نگاہ تھا دریا کے پار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 یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اسلحہ تھا جو ختم کرا دیا اسلحہ نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے اب ان ظالموں سے پوچھو کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے اسلحہ داشت ہے ایک طرف سو دس بندے کھڑے ہیں خالیات ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے داشت تو پڑے گی کلاشن کوپ والے کی کلاشن کوپ لے اس کی داشت ختم ہو جائے گی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 تُو ہمیں طاقت دے دے یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت دے دے ٹائم ہو گیا ہے وہ آخر دعوان آنال رب للہ سنتا پڑھنی ہے جنہوں نے پڑھ لو بابا رسول اللہ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 نکتہ کی بات ہے بھائی آپ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے قتل تو کر دیا اور کیا کہو گے اس لیے تبلیغ سے جو ہے باطل قتل ہو جاتا ہے پھر بند بھی کر دو تو باطل والے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو باطل والے کب راضی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے باطل کو تم نے قتل کر دیا ہے جال لکو جا کل باتل اب اس وقت چشتی صاحب کی تبلیغ سے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 Oh <laughs> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رئیته خاشیم متصدیم من خشیت الله و تلقل امثال ندر بحال الناس لئلہم یتفکرون الیلاحمان الرحیم ہوزیلا سبحان اللہ ہو خالق البار المسور اللہ السما الحسن ہو لہو معافی وات ور واہ ول عزیز الحکیم کریمن مالکن برفر الحمد من نحمدیات والے من يهده اللہ فلا مدل لہو ومن يدلل فلا خادی لہو ونشاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو ونشاد ان محمد عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی ونور عرشہی وزینت فرشہی محمد وعلا آلہی وعلا اصحابہی وعلا آہل بیتہی وعلا ازواجہی وعلا ذریعتہی اجمائین برحمتک یا ارحم الراحمین قل الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ ولدن ولم يشک قلہ شریکن فی الملک ولم يکل لہو ولی من الزل وکبر ہو تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ صاحب الفیل الم یا جال قیدی تلیلوں گا ارسلا الحم تو ایرا نبابیل ار سلا درف لیکن جب پرندوں پر ہوگا اس کی حیثیت اور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کی شان اور آپ نے الامال بن نیت نیت پر ہے نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے انہوں نامور ادو انہ نے وہ کاٹ کر ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوم پر خود کافر ہو گئے اب اللہ نے فرمایا اللہ انا اولیا اللہ ہے کا حرف اللہ نے اپنے ساتھ بھی لگایا ادھر فرمایا ولزینہ کافر اولیا حتواخوت اولیا کا حرف شیطان سے بھی لگایا اولیا حمتاحوت اور ہیں اور اولیاء اللہ اور ہیں جب اللہ سے وہ اولیاء کا حرف لگے گا تو اس کا معنی اور ہوگا وہی حرف اللہ نے اولیاء کا شیطان کے ساتھ لگا دیا وہی حروفی جر حرفی مطابقت ہے نا ایسے نہیں ہوتا نیت سے ہوتا ہے اور یہ سمجھ لو کہ چشتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب میں پتہ نہیں کمال انتہا مقادی اب نیت یہ ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک شخص کہہ رہا ہے میں تیرا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ تو میں پھر وہ مستی میں آ گیا میں تیرا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ وہ نیت اس کی نہیں تھی حالانکہ خدا ہی دعوی مار رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اللہ کو میں تیرا اللہ تو میرا بندہ کتنے دیکھو کفری الفاظ ہیں لیکن اس کی نیت نہیں تھی جی صاحب کی تو نیت ہی اور تھی انہوں نے اپنی نیت ظاہر بھی کر دی ہے اس کی نیت کو اللہ نے ظہر فرما دیا تو موسا علیہ السلام نے چھڑکا نبی وہ بھاگا جنگل میں تو اللہ نے وحی آمد سوئے موساد خدا بندہ مارا چرا کر دی جدا ترائے وصل کردہ نام دی نئے برائے فصل کردہ نام دی تے بندہ میرا جدا کیوں کیتے کہ کیو اس کی نیت نہیں تھی کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا اللہ ہوں نیت اس کی نہیں تھی اتنا بڑا الفاظ کہ اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس سے شرک سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لہذا اس کی نیت نہیں تھی تو اللہ نے موسا علیہ السلام کو فرمایا جا اس کے پاس تو موسا علیہ السلام کہے بابا جیسے کہہ رہا تھا ویسے کہے تو کہے میں تیرا اللہ تو میرا بندہ اللہ کو یہی بات پسند ہے تیری نیت اس کی نیت تو اس نے کہا اب جو مجھے ملنا تھا مل گیا اسے دیدار دل کو دیدار ہو گیا اللہ کا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں اب جو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا ایک بندہ بیٹھا ہے دوسرا کیا بھی یا مین تو آ میں تیرے سر میں کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہو تم یہ نکالوں تجھے کنگھی دوں تیری داڑھی کو کنگھی دوں تجھے تیل تیل ڈالوں سنگار کروں نہلاؤں تجھے وہ یہی بات کر رہا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کو روکا اس کے بارے بھی یہی آیا ہے اس کی نیت محبت کی تھی وہ انجان تھا اسے پتہ نہیں تھا وہ اصل محبت میں غرق تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائی اس لیے ہمارے العمال و ہر ایک کامال نیت پر منحصر ہے نعوذ باللہ چیز صاحب کی یہ نیت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں انہوں نے تو اپنی نیت کو ظاہر بھی کر دیا پھر اب جس صاحب نے ڈیڑھ صفحہ لکھا ہے ارسلنا کا شیطان شیاتی پر بھی یہ الفاظ ارسلنا ہوا بہت جگہوں احادیث میں ہو وہ تو عالم ہے نا تو ڈیڑھ سفا بھیجا اب ان کا مر رہا ہے جواب نہیں ہے کہ ان کے پاس فتنہ بنا رہے تھے تم تو گستاخ تم ہو تم تو جاؤ گے تو پتا لگے گا تم تو یہی گستاخی نہیں بھی جائے گی جو اللہ رسول کے نام تم سو سال سے نیچے گیر رہے ہو قدموں کے نیچے نالیوں میں اللہ کا پاک اسم تبارک قسم و رب کا ذلجل وال محبوبہ تیرا رب کا نام بڑی برکت اور بڑی عزت والا ہے اور مولانا روم سے فرماتے ہیں ہزار بار بشوئم دہاں باتر و گلاب نام تراب وید کمال بےدبی عطر گلاب دونوں پاک چیزیں ہیں فرماتے ہیں تیرا نام اتنا پاک ہے کہ عطر گلاب سے منہ دھو تیرا نام لوں تو بڑا بے ادب ہوں ہمارا فتوہ ہے سفید کاغذ جیب میں ہے پیشاب مت کرو شاید اس پر اللہ کا نام لکھا جائے تو یہ ظالم جائیں گے جو ہمیں گستاخ کہتے ہیں تمہیں تو یہی گستاخی کوفت سے بھی اوپر لے جائے گی تمہارے تو خاندان کو جہنم جو تم پچاس سال سے اشتہار لکھ لکھ کر اب بارش جو ہوئی نا سارے اشتہار نیچے آ گئے پھر ان ظالموں نے لکھ دیے تم سے تو یہی نہیں سانبا جائے گا تم ہمیں گستاخ کہتے ہو ظالم تم جیسا گستاخ تو کوئی ہے ہی نہیں خدا رسول کے نام کے اتصال کرنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں سو اونٹ جا رہا ہے پچھلے اونٹ پر قرآن مجید لدا ہوا ہے میں اگلے اونٹ کی رسی بلا وضو نہیں پکڑوں گا دوسرا بزرگ کہتا ہے جس بزرگ میں سفید جس بازار میں سفید کاغذ بکتے ہیں وہاں میں بے وضو نہیں جاتا کیونکہ میری بھی اس کاغذ پر دھیان پڑ جائے اور اس پر اللہ کا نام بھی لکھا جائے اور میرا بے وضو وہاں دھیان پڑ جائے فلاں اکسم و بے مواقعوں نجومے انہولہ قسم اللہ تعالی عنا عظیم اللہ نے قسم اٹھائی ہے جہاں اپنے محبوب کی شان بیان کی جو بھی کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہولہ قسم اللہ تعالی ما عظیم ان اٹھائی بس جہاں قرآن کی شان بیان کی تو وہاں یہ فرمایا کہ انہولہ لقسم اللہ اتال میں قسم اٹھائی پھر فرمایا میں بڑی عظیم قسم اٹھا کر فرماتا ہوں انلا قرآن کریم ان میرا قرآن عزت والا ہے کتاب مکنون اللہ یمسو اللہ اس کو جب تک پاک نہ ہو تو ہم نے انگل نہیں لگانی اب اندازہ لگاؤ وہ ٹٹی پیشاب میں جا رہے ہیں جہاں دیکھو اللہ کا نام نیچے پڑھا ہے منڈیوں میں جاؤ حدیث پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے ہم تو یہ عد... اے دیکھو بسم اللہ رحمان الرحمن کیا؟, کیا ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ادب لے کر بھی ہمارا منشور بھی پہلا ادب ہے پہلا منشور ادب ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں سے عالم کفر کو برباد کرے اور عالم اسلام کو اتحاد دے اور فتح دے ہمیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چیز صاحب کو نجات فرما ان جھوٹے بےمانوں سے جنہوں نے ایسے شریف آدمی پر جس نے کسی کو آج تک انگل نہیں لگائی دہشت گردی کا ظالموں نے کیس دے دیا یا الہ لالمین ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کو پکڑ لے آمی آمی ہم رات دن یہی دعا مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی ہمارا بیڑا پار اور ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا مجھے ایک بچہ آیا اتنا مجھے بہت پیارا لگا کہتا ہے جی چستی صاحب کا کوئی حال میں نے کہا چیشتی صاحب تو جیل میں ہے کہتا ہے میں رات دن نفلی پڑھ رہا ہوں اس کے لیے چھوٹا سا بچہ اتنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے اور چشتی صاحب کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے ان کو ایسی شکست دے کہ پھر یہ اسلام والوں کے آگے بول نہ سکے یا الہ العالمین نہ ہم جلوس والے ہیں نہ ہم توڑ پھوڑ والے ہیں تو یا مرون بالمعروف بل و یان انل منکر جو تم نے فرض کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے تو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور میں فتح دے واقعہ الحمدللہ محمدہ و نستہینہ و نستغفرہ و نومن بہی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عامالنا من یهدہ اللہ فلا مدل لہو و من یدلل فلا خادی لہ و نشہد اللہ, اللہ الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وعدہ وعدہ وعدہ لا شریک لہ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 بے رحمت کر جانور چوڑا کر چار حصے چوڑا کیون کر اللہ دے بندے چورا چوراس اب پھر دو رکھ کر اس طرح اس کو رکھ دیں اوپر رکھ دیں بس رکھے گا اس کے نیچے رکھ دے گا بزرگانے دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں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 کہ حز اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے معروم ہے ارے ظالم اپنے قانون پر تو رہو بھائی اللہ تعالی قدیر ذات ہے ایمان سے کہو شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف ارے نہیں کیا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 اور ہماری آنکھ دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے ایک بھی بیگھہ زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا ایک ہمارا رشتے دار ہے کانو اس نے چالیس بیگھا اب زمین لیا ہے نہر اور سڑک پر جو لاکھ روپے بیگہ کی ہے اور کئی اس کے پلاٹ ہیں ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی اب اس کے مربع ہیں ہاں ادھر نہیں جاتی بصیرت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 اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو دنیا میں گزارا کرنا ہے عیاشی کرنا نہیں ہے جائیں گے تو پتا لگے گا بادشاہ کا چار ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ چار ہزار لے سپاہی کا آٹھ ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ آٹھ ہزار لے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام نہ سپاہی کا چار ہزار پائیں خرچہ دس ہزار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 ایمان سے کہو یا تو قرآن یہ کہتے ہمارے خلاف جی بولے اسے ایسو لائن پی اور قرآن پر کیا لگاؤ گے قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یا کمبیمان ضل اللہ حفا کا حمل القا وہ ملم یا کمبیمان ضل اللہ کا حملفا سے کون وہ ملم یاقبیمان اللہ حفا کا حمل یہ آخری درجہ ہے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 ٹھگی فراڈی پہلا جوم ٹھگی فراڈی دوسرا چوری تیسرا راہدنی چوتھا ڈاکہ پچواں دہشت گردی چھٹا رشوت ہیں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا آٹھ جو کتنے ہو گئے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 کہ جب عراق کی جنگ ہوئی وہی لوگ پتلا جلا رہے تھے نواز کا اور سب کا اب وہی لوگ جلوس ہوں جلسے ہوں جاتے نہیں ہڑتال پہ نہیں جاتے توڑ پھوڑ چی صاحب سے سیب سے کے ساتھ تعلق والے بھی توڑ پھوڑ سے جدا زالموں ایسے شریف آدمی کو دہشت گردی جھوٹوں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 خود پتا نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اللہ تمہیں پکڑے گا ہم بھی رات دن اس رب سے فریاد کر رہے ہیں ارے جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے اور تیرا نفع نقصان ہے ہماری زبان کو نہیں روک سکتے ہماری بدوا کو نہیں روک سکتے ان اللہ العزیز تمہارے یہ دفاتر تمہارے یہ تھانے سب زمین میں حدیث پاک کی روح سے دھنگ جائیں گے اور تم زندہ درگور ہو گے اور کشتی انشاءاللہ شاء انشاءاللہ چشتی دن دنا اسلام کی تبلیغ کرے گا والوں نے توڑ فوڑ کیا جلائ پندرہ دن کے بعد نقصان کے بعد تم نے انہیں وارننگ دی ہے موقع دیا ہے کہ تم سلا کے آ جاؤ تمہارا پہلے جرم معاف کر دیتے ہیں لال مسجد کے بارے میں بہت سکوت سوبہ چل رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں شہید ہے کوئی ہم شہید نہیں کہتے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 ہم نے حکومت کو کہا مان سے کہو ان ظالموں سے پوچھو کیا مولوی کی اس سے اور بھی بڑھ کر سزا ہو سکتی ہے کہ وہ تقریر چھوڑ دے ارے تمہارا ملازم جب تم گستا ہو مؤثل کرتے ہو ظالموں سے سزا تو نہیں دیتے اس کے لیے یہی سزا کافی ہے اور مولوی کا مواج کا ذریعہ تقریر پر ہوتا ہے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 تین چار سات ہزار جو لڑکی رکھی تھی وہ تمہارے معنی کی تھی چلے اس لوگ لڑکے اندر سب کو اندر پھر جہاد کیسا جہاد ہے ارے اسلام کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے شکست ہوگی تو خدا قسم منع ہے اس کو کہ وہ جنگ نہ کرے اسلام کی توہین ہے دفاع کرے حملہ آور مت ہو یہ ہمارا اسلام ہے کیا ان کو یقین تھا کہ ہم یہ فوج سے جیت کر اسلام پھیلا لیں گے ایمان سے کہو بھائی تھی ارے یہ والا تو ریفل کے والے کے اٹھا کر کے والا بھاگ پڑے مارنے کے لیے اس کیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا ارے ہم تمہارے پانچ چھ ہزار تلواریں تمہارے پاس کلاسن کو بھی ہوگی ریفلیں ادھر دس لاکھ فوج ہے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 کون کون سے دفتے صحیح ہیں وہی دیکھ کر کتابوں پر کسی جگ پر لگا دیے ارے ظالموں جھوٹے پر کے دے رہے ہو تم لعنت اللہ علی بین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تم نے کسی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لعنت غریب کی ایسے شریف آدمی ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے نقصان ثابت نہ ہو وہ مجرم ہو نہیں سکتا اور مجرم نہیں ہو سکتا جزام مسلے ہو جتنا زبانی کوئی چاہے اتنا کہہ دو یہ اور ہارون اور رشید بادشاہ ارے جو دندلا پھرتے تھے وہ بادشاہ تھے یہ تو آج کل چوہے کی طرح چھپے ہوئے غریب کے بیٹے نے ہارون اور رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی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 وہ خدا اور رسول کے یہ لڑکا ہے اس نے کہا بیٹا یہ اسلام میں ہے پہلے تو معاف کر دے وہ بھی بات کیا تھا آج سپاہی کو کہہ دو یاد دیکھو سپاہی کو دیکھو اس کی دیکھو آ کر یہ دیکھو پھر سے بھی اوپر ہے اس نے کہا بیٹا اسلام ہے پہلے تو معاف کر دے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 گورنر حضرت امیر عمر صحیح کے وقت گورنر کے تعلق دار نے ایک غریب کو تماشا مارا وہ گیا گورنر نے نہیں سنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے شکایت لا کر آ گیا آپ نے فرمایا اور oh, کس نے تماشا مارا وہ امیر بندہ تھا گورنر سے فرمائے ذرا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 کہ کوئی گالی دے دے صبر کرو لڑنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا ہمارا سیوا نہیں ہمارا سیوا ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا